بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تاسی میم کا آیا تل المبین مبین تاسیم میم تلک آیات یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ و وسلم ہم تمہیں موسا اور فراؤن کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں نفذْعونَ على في الأْضِ وَجَعل أَهْهشي ع يستَوْرف القِفَتَم مِنهُم يذَبِح أَابنَاأَهُم يذَبح أَابْن أَهُم وَيستَحينِ الس إِن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 اور انہیں ملک کا وارث کریں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِدْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فیراؤن اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے وَأَوْحَيْنَا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 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُونَا صِحُونَ اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کی دودھ حرام کر دیئے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں فَرَدَدْنَاهُ عِلَىٰ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 اور ہم نیکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں فو قو موسا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 بولے کہ اے پروردیگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے تو خدا نے ان کو بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے قال رب بما انعمت فلن کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں فصبحح ف المدينات خوفائية وقت فائذ الذي صراهُ بالأمسی يسصریخ ق له موسہ انِ کا لغویوم مبين الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو تو سریح گمراہی میں ہے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطُشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسیٰ يا موسا تریل تنفسم بل ام تری تک جب في او وما تريد دو تک من مسلح جب موسا نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں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 اهدني سواء اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے ولمّا ورد ما امدينا وجد عليه امتا من الناس يسقون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 دو عورتیں اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہیں موسا نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنی چار پائوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں فسقا لهما ثم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 اب یدعوک لیجزیك اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں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 کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانہ اور امانت دار ہو قال انی ارید ان انکحک احد ابنت ایہاتین علا ان تأجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک وما ارید ان اشق علیک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 موسا میں تو خدا رب العالمین ہوں وہ ان الق فلم تہ تجزو کا انجا مد بو عقب یا موسا اقبال ولا, وَلَا تحف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 لسانا ان ف اور سلح معیار دین سود کنی فر سل میری ریو سود کنی اخوف اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ پھنسی ہے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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَتَعَالَىٰ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ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 ربنا لولا ارسلت سلط رسولا فنتبع فن تب من کن اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم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 اموسا اولمک فروسا مل کبلو سے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانی اموسا کو ملی تھی ویسی اس کو کیوں نہیں ملی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 اور ہم پای در پای ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑے الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم به يمنون جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے اتے ہیں واذا يتلا عليهم قالوا آمنا به ان الحق من ربنا من ہی مسلمين اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں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 اولہ میجب یوجبئی ملدی اکثر ہوں ل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 اور جو خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے کیا تم سمجھتے نہیں افم وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا حسنا فہو ال ہی کممتا الحیاتی دنیا کمم متانا ہوں متا الحت دنیا سم مہو الْقِيَامَةِ مِنَ متی من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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا فامیت لَا يَتَسَاءَلُونَ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 وربك يعلم ما صدورهم وما يعلنون اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ و وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے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 وابتغ في ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغِ الفساد في الأرض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 وعلى علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من القرون من هو أشذ منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون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 لینا وئی کا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت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 لہ متم مؤ ابلندی فری